دو تین روز سے القواعد الربا نامی کتاب پہ درس ہو رہا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو شرک و توحید کے موضوع پہ لکھی گئی ہے اس لیے اس کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے بلکہ یہ کتاب نبوی میں بہت سے مدرسین اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں تاکہ وہ توحید کو جان سکیں شرک کو سمجھ سکیں اور پھر شرک سے دور رہ سکیں کتاب کے شروع میں کتاب کے معلف نے کتاب پڑھنے والے کو کتاب سننے والے کو دعائیں دی ہیں اور اپنی دعاؤں میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں جو کہ عرش عظیم کا رب ہے جو بہت کریم ہے کہ وہ آپ کو اپنا ولی بنا لے دوست بنا لے دنیا میں بھی اور آخت میں بھی اور یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رب العالمین آپ کو ان میں سے بنا دے جو رب کی نعمتوں پہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی آپ کو ان میں سے بنا دے جو مصیبت کے وقت آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے بنا دے جو گناہ سرزد ہو جانے پہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ و استغفار کرتے ہیں اس کے بعد کتاب کے معلف کہتے ہیں اے علم ارشد اکلّہ ان الحنیفی یتم ابراہیم انتا اب وحدہ لہ الدین کہ اللہ تعالی آپ کو اپنی اطاعت والے کام کرنے کی توفیق دے یہ نیا پہرا شروع ہو رہا ہے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے اس جملے کے شروع میں بھی وہ دعا دے رہے ہیں کہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے کہتے اے علم یہ بات نوٹ کر لیں اپنے ذین میں بٹھا لیں یہ کبھی بھولنی نہیں ہے کیا کہ دین حنیف جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے دین حلیف جو کہ کس کا دین ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ کیا ہے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں ابراہیم علیہ اسلام کا دین کیا ہے میرے بھائی حنیف کیا ہے کہ آپ کس کی عبادت کریں ایک اللہ کی عبادت کریں ہر رکو کس کے لیے ہر سجدہ کس کے لیے اللہ کے لیے جانور جب بھی دبا کریں کس کے نام پہ اللہ کے نام پہ من جب بھی مانیں کس کے لیے اللہ کے لیے مشکل اوقات میں مشکل حالات میں غیبی طور پہ جس کو پکاریں وہ کون ہونا چاہیے صرف ایک اللہ ہونا چاہیے یہ وہ توحید ہے جو بہت سے مسلمان سمجھ نہیں سکے وہ کہتے ہیں جی پوری زندگی اللہ کو سجدے کی ہیں بس ایک سجدہ قبر والے کو کیا ہے. کہتے ہیں سارے بکرے اللہ کے نام پہ ذبا کیے ہیں بس ایک بکرا بغداد والے بزرگ کے نام پہ ذبا کیا ہے اس ایک نے ساری محنت پہ پانی پھیر دیا اس ایک سجدے نے جو آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو کیا سارے سجدوں پہ پانی پھیر دیا کاش مسلمان یہ سمجھ جائے کہ سر کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا گناہ ہے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنا ہوگی کہ دین حنیف جو کہ ابراہیم علیہ اسلام کا دین ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں نبی علی السلاۃ اسلام کی قبر پہ جائیں ادب و احترام سے درود و سلام تو پڑھیں لیکن بیٹا مانگنا ہو تو آپ سے نہیں مانگنا نہ یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ سے لے کر دیں بلکہ مسجد میں آ جائیں اور یہاں پہ اللہ سے بیٹا مانگے ڈائریکٹ نبی علیہ اصلاۃ اسلام سے بیٹا مانگنا یہ وہ شرک ہے جو تقریباً سبھی ہی جانتے ہیں اور فوت ہو جانے کے بعد آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے کہنا اللہ سے بیٹا لے کر دیں یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے جس میں مکہ والے جو, جو شرک مکہ والے کر رہے تھے کھولئے قرآن پاک جو آپ کے گھر میں ہے تیسواں پارا سورہ زمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولدین من ہی اولیاء وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا بزرگ بنا رکھے ہیں ان کو پکارتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اگر پوچھا جائے ایسا کیوں کرتے ہو کہتے ہیں ماں نبودہ اللہ علی بنا اللہ عید ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہم اللہ کے قریب کر دیں وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے بزرگ اصل نہیں ہیں اصل کون ہے اللہ ہے یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ان کی مورتا نہیں ہے گیار میں سبھارے میں وَيَقُولُونَ هَا أُولَائِ شُفَعَاؤنَا عند اللَّهِ کہتے تھے یہ تو سبھارشی ہیں یہ اصل نہیں ہیں یہ سفارچی ہیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں اللہ نے کہا کل اتنبی اول اللہ باف سماوات تم کہتے ہو یہ میرے ہاں سفارشی ہیں مجھے کسی ایسی ذات کا علم نہیں ہے جس کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہو کہ لوگ اس کے پاس آئیں اس سے رابطہ کریں اس سے مانگے وہ مجھ سے رابطہ کرے ایسے کسی سفارشی کا اللہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے اللہ کیا کہہ قرآن پاک میں جو آپ کے گھر میں ہے میرے بھائی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے ایسی کسی شخصیت کا علم ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو اتھارٹی دی ہوتی تو مجھے بھی علم ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارا خود ساختہ کام ہے یہ خود ساختہ شخصیتیں ہیں جن کو تم نے درجہ دے رکھا اپنی طرف سے تو میرے بھائیوں اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا دین دین حلیف کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے بعد کتاب کے مولف کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور یہی وہ دین ہے جس کا حکم اللہ نے سب لوگوں کو دیا ہے اس کا حکم اللہ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیا بلکہ سب لوگوں کو دیا ہے اسی کا حکم وہ خالق لہا بلکہ اللہ نے سب لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کس لیے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے کس لیے پیدا کیا اللہ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, وما خلقت الجنّا اللہ کہ میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ ایت کس کتاب میں ہے آپ کے گھر میں موجود ہے اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر اور کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اور سمجھتے ہیں کہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں قرآن پاک یہ بتائے کہ خود خالق کہتا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر کبھی آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ سعۃد اسلام وجہ کائنات ہیں کبھی آپ کہتے ہیں سبب کائنات ہیں اور اس موضوع پہ ایک روایت بھی بنا لی گئی ہے کھولئے قرآن پاک شاہ پارا اللہ کہتے ہیں میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کھولئے سورہ طلاق آخری ایت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ خلب آسما اللہ, اللہ, اللہ کہتے ہیں میں نے سات آسمان بنائے اللہ کہتے ہیں میں نے سات زمینیں بنائی اللہ کیوں بنائی اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے انسانوں تمہیں پتہ چل جائے کہ میری قدرت کیا ہے رب کی قدرت کا تمہیں علم ہو جائے اور وہ اللہ ابک الشع علم رب کے علم کی گہرائی کا تمہیں پتا چل جائے یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ کے علم کی زبردست دلیل ہیں اللہ کی قدرت کی زبردست دلیل ہیں یہ اللہ نے اس لیے بنائے ہیں اور اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا اللہ کی قدرت کے بارے میں جاننا اللہ کے علم کے بارے میں معلومات لینا یہ خود ایک عبادت ہے اللہ کے نام یاد کرنا میرے بھائیو اللہ کے ناموں کے معنی یاد کرنا مفہوم یاد کرنا اللہ کی صفات کا علم رکھنا یہ خود عبادت ہے تو اللہ نے جنوں کو انسانوں کو سات آسمانوں کو سات زمینوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں بلکہ اللہ نے نبی علی سعد اسلام کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ بھی کس کی عبادت کریں ایک اللہ کی عبادت کریں بلکہ اللہ نے آپ کو نبی اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پیغام دیں کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرواثنا فی کل امت رسولہ انے ابد اللہ وی تن اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے ہر رسول کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اللہ کی عبادت کرو وی تن اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی تو میرے بھائیو یہ وہ دین ہے جو ابراہیم علیہ اسلام کا دین ہے یہ وہ دین ہے جو اللہ نے سب کو دیا ہے سب نبیوں نے اس کا پیغام دیا ہے سب نبی اپنی امت سے پہلی بات یہی کرتے تھے کہ او عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو ماں کم غیرو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کا پتا ہے ہم شرک کو جانتے ہیں نہیں میرے بھائی آپ کی غلط فہمی ہے بہت سے بھائیوں کو مغالتا ہے کہ ہمیں پتا ہے توحید کسے کہتے ہیں شرک کسے کہتے ہیں نہیں میرے بھائی آپ کی غلط فہمی ہے صبح و شام آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو توحید کے خلاف ہوتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اچھی طرح توحید کا علم حاصل کریں اور ہم جانیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں اسی لیے اس مولف نے جن کی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کتاب لکھی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ایت جو آپ کے سامنے پڑی گئی ہے کہ, وما خلقت کہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ کتاب کے مولب کہتے ہیں جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ بھی جان لیں کہ کوئی عبادت عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے تو ہید نہ ہو آپ عمرے کرتے رہیں لیکن شر کرتے ہیں اس عمرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ حج کرتے رہیں لیکن ساتھ شر کرتے ہیں ساتھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا مکہ والے جو تھے جن سے نبی علیہ السلاط اسلام نے بعد میں جہاد کیا جن کے اوپر آپ نے تلواریں چلائیں جن کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا کیا وہ بیت اللہ کے منتظم نہیں تھے بیت اللہ کے متولی نہیں تھے کیا انہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ تعمیر نہیں کیا تھا کیا وہ حد نہیں کرتے تھے بالکل کرتے تھے کیا وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے تھے بالکل کرتے تھے ہاتھیوں کی خدمت کرتے تھے مینا میں جاتے تھے مزلفا میں جاتے تھے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے پھر بھی کافر کے کافر ٹھہرے کیوں اس لیے کہ بیت اللہ کا بانی ہونے کے باوجود بیت اللہ کا طواف کرنے کے باوجود حج کرنے کے باوجود حجوں کی خدمت کرنے کے باوجود اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے سمتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں یہ وسیلہ ہیں یہ سیڑھی ہیں کھولیے مسلم شریف کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں مسلم شریف کھولیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ مکہ والے جب حج کرتے تھے تو وہ بھی تلبیاں پڑھتے تھے لبئی لبیک وہ بھی کہتے تھے کہتے تھے لبئی لبیک حاضر ہوں اے اللہ میں یہ بھی کہتے تھے لبیک کلا شریک اللہ کا یا اللہ میں حاضر ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی یہی کچھ کہتا ہے اور نبی علیہ سلاد اتنا جملہ ان سے سننے کے بعد کہتے تھے بس بس بس یہ توحید ہے یہاں پہ خاموش ہو جاؤ آگے شرک والا جملہ نہ کہنا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد وہ شرک والا جملہ لے کر آتی ہیں تو آپ کہتے تھے بس بس آگے نہ کچھ کہنا لیکن وہ کہتے تھے کیا کہتے تھے اللہ شریقن ہو اللہ کا تملک ما ملک یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تو ہی اصل ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں ان چھوٹوں کا بھی مالک تو ہے اور وہ چھوٹے جن اختیارات کے مالک ہیں ان کا بھی اصل مالک وہ بھی مانتے تھے اصل کون ہے اللہ لیکن یہ بزرگ ہیں یہ لات بزرگ ہے یہ عزا بزرگ ہے اور آپ کہیں گے کہ بھائی کہاں کی بات کہاں ملا دی وہ لات تو بت تھا اور ہمارے قبر والے درباروں والے جو بزرگ ہیں وہ تو انسان ہیں کھولیے بخاری شریف جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالما کہ لات ایک بزرگ تھا کانجو ایک آدمی تھا یہ ایک آدمی تھا جس کا بت بعد میں بنا یہ کون تھا یہ آدمی تھا حاجیوں کی خدمت کرتا تھا انہیں ستو پلاتا تھا جب فوت ہوا تب اس کے نام پہ یادگار بنی جب یادگار کے پاس آتے تھے تو وہ بھی جانتے تھے کہ پتھر ہے لیکن وہ سمتے تھے کہ پتھر کے پیچھے ایک شخصیت ہے جیسے آج مسلمان کلما پڑھنے والے درباروں پہ آتے ہیں مزاروں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بظاہر سامنے قبر ہے پتھر ہے لیکن نیچے شخصیت ہے میرے بھائی اس لیے سمجھ لیں شرک کسے کہتے ہیں اگر عمرہ کرنے کا نام حج کرنے کا نام صرف اسی کا نام مسلمانی ہے تو مکہ والے عمرہ کرتے تھے حد کرتے تھے طواف کرتے تھے لبیک اللہ لبیک بھی پڑھتے تھے لیکن شرک کے لیے چور دروازہ انہوں نے رکھا ہوا تھا یہی چور دروازہ آج کے کئی مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے تو اس لیے یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ جان لیں بات کہ کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے توحید نہ ہو کیا نہ ہو کہتے ہیں ایسے ہی کما ان سلاطا لاتسما سلا ما کہارا کوئی نماز اس وقت تک نماز نہیں ہے جب کہ اس سے پہلے وضو نہ کیا ہو وضو کے بغیر تیمم کے بغیر نماز پڑھے نماز ہو جائے گی <تصفيق> وہ کہتے ہیں ایسے ہی توحید کے بغیر جتنی بھی عبادت کر لیں جتنے بھی ہاسپٹل بنا لیں جتنے بھی یتیموں کی کفالت کر لیں بیواؤں سے تعاون کر لیں ایمبولنسیں آپ کی پورے پاکستان میں چلتی ہوں لیکن آپ کفری عقیدہ رکھتے ہو آپ کے ان عامال کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں یہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ابو دعود رحیمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی حدیث کی کتاب میں اور حدیث کی نسبت آپ کی جانب بالکل درست ہے صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن عمر بن آس کے والد کا نام کیا ہے جی عبداللہ بن عمر بن آس کے والد کا نام کیا ہے یار کیا کر رہے ہیں عبداللہ اللہ بن عمر بن آس کے والد کا نام کیا ہے امر بن آس ٹھیک ہے تو دادے کا نام کیا ہوا آس تو عبد بن عمر بن امر بناس کہتے ہیں میرا دادا فوت ہو گیا دادے نے فوت ہونے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ میرے نام پہ سو غلام آزاد کیے جائیں کتنے غلام سو غلام میرے نام پہ آزاد کیے جائیں اب بیٹے کتنے تھے دو ایک بیٹے نے اپنے حصے کے پچاس غلام آزاد کر دیے اور یہ رہ گئے کون امر کون رہ گئے انہوں نے ابھی آزاد نہیں کیے تھے انہوں نے کہا پہلے میں نبی اسلام سے مسئلہ تو پوچھ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول ہمارے والد صاحب نے سو غلام آزاد کرنے کی وسیعت کی تھی میرے بھائی حشام نے پچاس غلام آزاد کر دیے ہیں میں نے کہا کہ پہلے آپ سے مسئلہ پوچھ لوں تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ لو کان مسلمن اگر وہ ہوتا مسلمان کون تمہارا باپ تمہارا باپ اگر ہوتا مسلمان اور پھر تم اس کی طرف سے حد کرتے یا صدقہ کا خیرات کرتے یا غلام آزاد کرتے تو اسے فائدہ ہوتا اگر کیا ہوتا جو مسلمان نہیں ہے توحید پہ نہیں ہے شرک کرتا ہے میرے بھائیوں اسے کوئی فائدہ نہیں صدقہ کا خیرات کا اسے کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے روزوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاسپٹل بنانے کا توحید اللہ کو اللہ بڑی غیرت والے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ پیدا میں کروں اس انسان کو پانچ فٹ کا انسان ہے پیدا اسے اللہ کرے رزق اللہ دے والدین اللہ دے اولاد اللہ دے بیگم اللہ دے عقل اللہ دے اور ایک بھی سجدہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کرے کیوں کرے کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی بیگم زندگی میں ایک دفعہ کسی اور سے تعلقات قائم کر لے تیار ہیں اجازت دیں گے آپ اتنی غیرت والے ہیں تو اللہ کتنی غیرت والا ہوگا ایک سجدہ کسی اور کو کریں تو کیوں کریں گیارہویں تاریخ کو گیارہویں شریف کے نام پہ کسی اور کے نام پہ بکلے کیوں ذبح کیے جائیں بغداد والے بزرگ عظیم بزرگ ہیں ان کی ہم بھی عزت کرتے ہیں ہم بھی احترام کرتے ہیں عزت اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے بکرا جب بھی ذبح کیا جائے گا کس کے نام پہ اللہ کے نام پہ کل ان سلا و نسو کی و رب اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کتاب کے مولف کہتے ہیں فدا دخل شر کفل عبادت فسادت کہ جب شرک کسی عبادت میں داخل ہو جائے وہ عبادت فسادت اس کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے وہ عبادت عبادت نہیں رہتی جس عبادت میں شرک داخل ہو جائے وہ عبادت عبادت نہیں رہتی حاجی صاحب حج کے لیے آئے ہیں عمرے کے لیے آئے ہیں مکہ میں بیمار ہو گئے ہیں پاکستان فون کر رہے ہیں انڈیا فون کر رہے ہیں بھائی سے کہہ لیں بھائی باغو باغو فلاں دربار پہ حاضری دو ایک بکرا میرے نام پہ دو بزرگ کے نام پہ دو ان کے نام پہ ذبح کرو اور ان سے میرے لیے دعا کرو سارے عمرے کا بیڑا غرق ہو گیا سارے حد کا بیڑا گرک ہو گیا ساری امیرت رہگان گئی اس لیے میرے بھائی شرک سے دور رہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا شرک ہے غلط ہے نبی علی صاحب نے روکا ہے آپ فرماتے حالا فا بھی غیر اللہ فقط اشرک جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے وہ شرک کر رہا ہے آج لوگ والد کی قسم اٹھا رہے ہیں والدہ کی قسم اٹھا رہے ہیں وطن کی قسم اٹھا رہے ہیں آئین کی قسم اٹھا رہے ہیں درتی کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی قسم اٹھا رہے ہیں کعبہ کی قسم اٹھاتے ہیں مسجد کی قسم اٹھاتے ہیں یہ ساری مخلوقات ہیں قسم اٹھانا جائید ہے صرف خالق کی میں اسی گزارش کر رہا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں تو پکا تو ہی دی ہوں اسی لیے اس مولف نے کتاب لکھی ہے کہ شرک کو سمجھیں تو وہ کہتے ہیں جب شرک کسی عبادت میں داخل ہو جائے فصادت وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کل حدا دخلا فتح کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ بابود ہیں آپ کیا ہے لیکن ہوا نکل گئی ہے ہاں جی وضو باقی ہے آپ بابو تھے اور پیشاب کر لیا پیشاب کے قطرے نکل گیا وضو باقی ہے نہیں وہ کہتے ہیں ایسے ہی جب شرک کریں گے تو وہ عبادت عبادت نہیں رہے گی جس میں آپ نے شرک کیا ہے کہتے ہیں کما قال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ما کیا نریل مشرقین اَن مساجد اللہ على انفسهم هبطت اعمالهم خالدون میرے بھائیو بڑی عظیم عیت ہے اللہ کا سارا کلام ہی عظیم ہے لیکن اس ایت کو ذرا سمجھیے یہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرکوں کا حق نہیں بنتا کن کا شر کرنے والوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کی مشتوں کو آباد کریں مکہ والے بیت اللہ کے متولی تھے بیت اللہ کے منتظم تھے بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں بیت اللہ کی صفائیاں کرتے تھے بیت اللہ میں طہارت کا اہتمام کرتے تھے حادیوں کی خدمت کرتے تھے اللہ نے کہا مشرک کہا کہ نہیں بنتا کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے ماں کا نلیل مشرقین شاہدین یہ ان کو خود پتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شر کرتے ہیں ہم کفر کرتے ہیں پھر اللہ کی مسجد کے متولی بنے ہوئے ہیں ان کا حق نہیں بنتا اللہ نے فرمایا اولا کہ اولا ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے کن کے سارے اعمال ضائع ہو چکے مسجد کا انتظام کرنے والوں کے انتظامیہ کے شرک والی انتظامیہ کے سارے اعمال اللہ کہتے ہیں ضائع ہو چکے جتنی دیوارے بنائی تھی اینٹیں لگائی تھی محنت کی تھی پیسہ لگایا تھا اللہ کہتے اولا کہم خالدون فرمایا وفنار یہ کہاں جانے والے ہیں جہنم میں جانے والے ہیں بلکہ ہم خالدون یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں میرے بھائیوں شیر کے علاوہ جو گنا ہیں اگر کوئی سود لیتا ہے اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے چوری کرتا ہے اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے بدکار ہے زنا کرتا ہے اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے کاتل اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے تو کہیں نہ کہیں امید لگی ہوئی ہے کیا امید ہے ہو سکتا ہے کہ نبی علی اسلات اسلام شفات کر دے اور یہ جہنم کی آگ سے نکل آئے ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ شفات کر دے اور یہ جہنم کی آگ سے نکل آئے کیونکہ شفاعت برحق ہے رودے قیامت شفات ہوگی کن کی جن کی اللہ چاہے گا جن کی کون چاہے گا اور اللہ کن کی چاہے گا مشرق کی اور یہ تو اللہ نے دنیا میں نہیں مانی بارواس پارا سورہ ہود نور اور اسلام نے بیٹا ڈوب رہا تھا اللہ سے بیٹے کی شفاعت کی اللہ نے مانی نہیں مانی قرآن آپ کے گھر میں ہے پڑھیے بخاری شریف اٹھائیے ابراہیم علی اسلام روزے قیامت باپ کی شفات کریں گے اللہ رجیکٹ کر دیں گے نہیں مانیں گے مشرق کی شفات نہیں چلے گی اور میرے بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی علی السلام کے چچا فوت ہو رہے تھے آپ نے کہا تھا یا لا الہ اللہ اللہ چچا کلما پڑھ دیں چچا کلمہ پڑھ دیں اللہ میں شفات کرنے کے قابل, ہو جاؤں گا۔ کے قابل ہو جاؤں گا قریب تھا کہ چچا کلما پڑھ دیتے لیکن پاس کون بیٹھے ہوئے تھے؟ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا مشرک بیٹھے ہوئے تھے میرے بھائیو ماحول اچھا ہونا چاہیے بری سوسائٹی انسان کو پرسر ڈالتی ہے پاس مشرک بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا ابو طالب دھیان سے ہم تمہارے باپ دادا کے دین کے اوپر ہیں اور تم مرتے ہوئے موت کے ڈر سے کہیں بتیجے کا کلمہ نہ پڑھ دینا تو ابو طالب نے کہا تھا میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں نبی علیہ السلام رو رہے ہیں کہ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اس کے باوجود کہا کہ میں اللہ سے چچا تمہارے لیے شفاعت کرتا رہوں گا استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے روک نہ دے آپ نے چچا کے لیے دعائیں شروع کر دیں آسمان سے وہی نادل ہوئی کیا مکانی نہ ولوکانبا کہ نبی کا حق نہیں بنتا نبی پہ ایمان لانے والوں کا حق نہیں بنتا کہ کسی مشرق کے لیے استغفار کریں کسی مشرق کے لیے دعا کریں چاہے وہ رشتہ دار ہو آپ کو چچا کے لیے دعا سے روک دیا گیا میرے بھائی اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ نبی علیم کی شفات ملے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ, پہ پہنچ کے آپ کو پکارا جائے آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے نہ شفاعت کے نام پہ نہ شفا کے نام پہ نہ بیٹے کے نام پہ نہ ملازمت کے نام پہ نہ رزق کے نام پہ آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے شفاعت چاہیے شفاعت کے مالک سے رابطہ کریں جو اجازت دے گا تو نبی علیہ تو ہم شفات کریں گے اور ان کی شفاعت کریں گے جن کے بارے میں آسمان والا اجازت دے گا شفات کا مالک وہ ہے کل شفات ہو جمی لہو ملک ثم ایلیہ ترجعون تو میرے بھائیو اس لیے جو مشرک ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جو سود کا کاروبار کرتا ہے سود لیتا ہے دیتا ہے چور ہے ڈاکو ہے ان کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے شاید کوئی شفاعت ہو جائے شاید اللہ رحمت کر دیں یا جب اس کا عذاب مکمل ہو جائے قیامت کے حساب سے اس کا عذاب مکمل ہو جائے اور پھر اللہ اسے جہنم سے نکال لیں لیکن مشرق کے لیے کوئی تخفیف نہیں ہے کوئی ہلکا پن نہیں ہے کوئی معافی نہیں ہے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے جو شر کی ہاتھ میں فوت ہو گیا اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں فرفت ان شر خالبین ارفتہ یہ کتاب کے رائٹر کہہ رہے ہیں کہ اب میں آپ کو تین چیزیں سمجھا چکا ہوں کون کہہ رہے ہیں کتاب کے لکھنے والے رائٹر کہہ رہے ہیں کہ جب عبادت میں شرک مل جائے تو عبادت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری بات میں نے یہ سمجھا دی ہے کہ باقی اعمال بھی شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں تیسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھا دی ہے کہ شرک کرنے والا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جب اتنی باتیں آپ کو معلوم ہو گئی ہیں تو اس سے پتا چلا کہ شرک کتنا خطرناک ہے اور اس سے یہ پتا چلا کہ شرک جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں کینسر کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ کینسر کی بیماری سے شوگر کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ شوگر کی بیماری سے بچ سکیں اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے والی بیماری کون سی ہے شرک آپ کو پتا ہونا چاہیے شرک کہتے کس کو ہیں امام صاحب کہہ رہے اس لیے شرک کے بارے میں معلومات لیں شرک کس کو کہتے ہیں یہ نارے لگا دینا کافی نہیں ہے نہیں جی میں شرک کے قریب نہیں جاتا نہ میری اولاد جاتی ہے ہم خاندانی توحید والی ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں شرک کہتے ہیں کس کس چیز, کس کس چیز کو ہیں تو آپ کیسے شرک سے دور رہنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں یہ نعرے کافی لوگ لگاتے ہیں جی ہم خاندانی طور پہ توحید بھی ہیں نہیں میرے بھائی شرک کے کئی الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں آپ کے گھر میں شرک والے کئی کام ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتا بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ شرک کے بارے میں معلومات رکھنا کتنا ضروری ہے لعل اللہ خلس کا من ہی شبق تو شرک کے بارے میں معلومات لیں شرک کو پہچانے تاکہ آپ شرک کے جال سے بچ جائیں وہی شرک باللہ اس کے بعد کہتے ہیں وزال کبھی مار فتی اربائی قواعد ذکر اللہ حفیح کتابی کو آپ کیسے پہچانیں گے یہ امام صاحب کہتے ہیں میں اس بارے میں آپ کو چار اصول بتاؤں گا کتنے اصول بتاؤں گا کہاں سے لے کر آئے ہیں گھر سے کہتے ہیں نہیں زکر اللہ حفیح کتابی یہ چار اصول میں نے قرآن پاک سے لیے ہیں کہاں سے لیے ہیں قرآن پاک میں آئے ہیں وہاں سے لیے ہیں یہ چار اصول آپ ان کو سمجھائیں تاکہ شیر کو سمجھ سکیں تو یہ چار اصول کیا ہیں انشاءاللہ شاء دروس میں تذکرہ ہوتا رہے گا اس میں دو تین دن لگیں گے اس موضوع کو مکمل کرنے میں رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ رہنے کی توفق فرمائے میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ کیا کہہ رہے ہیں وجنبنی وبنی نابود اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے دور رکھنا کون کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں نہیں جی میں میری اولاد تو اس ہیں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی شرک سے دور رکھنا رب العالمین ہمیں شرک و سمنے